چوتھے نمبر پر مخالفین ہماری طرف سے الزام ہوگا ان سے مطالبہ کیا جائے گا رہتی دنیا تک ہمارے اس اعتراض کا اگر تم سے کوئی جواب دے دے تو ہم اپنی شکست مان لیں گے اگر اپنا اسلام بچانا چاہتے ہو اگر اسلام کو کچھ مانتے ہو اور اس کو بچانا چاہتے ہو اگر قرآن کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو رسول کو مانتے ہو, کو, چاہتے ہو کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو خدا کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے اہل سنت بن جاؤ اور کوئی صورت نہیں مبسملن ومحمدلن ومسلین ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسمان اسپد رسول کریم المین سامعین ناظرین السلام علیکم و اللہ آج کا موضوع ہے حدیث کرپاس پر تبصرہ اس حدیث پر تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی کچھ اشقیات بدبخت متاثر جاہل یا متجاہل خصوصاً اس فرقہ کے لوگ جس فرقہ کی کتابوں میں اس فرقے کے اس فقات علماء نے لکھا کہ ہمارے اس مذہب کی اصل اور بنیاد یہودیت ہے عبداللہ بن سبا نے ہمارے مذہب کی بنیاد رکھی ہے اس فرقہ کے لوگ اس حدیث مبارک سے معد اللہ معد اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر اور گستاخ رسول ہونے کا الزام دیتے ہیں مدت سے دوست احباب کہتے رہتے تھے اور ناچیز کو بھی یہ خیال گزرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے علم کے مطابق توفیق کے مطابق ناچیز حدیث پر تبصرہ کرے اور جو اس کا مالہ ما علیہ ہے وہ سب کھول لے بے اللہ تعالی تو کل سفر اور آج تھوڑی دیر اس حدیث پر ناشیز نے غور تعمل کیا اس کا مطالعہ کیا جو بیان کرنے لگا ہوں زیادہ تر اللہ تعالی کی طرف سے انشاء اللہ عزیز سمجھیے الحم ہوگا اور آئمہ ہمارے اور علماء ہماروں کا کلام میرے اس موضوع میں اس حدیث پر وہ کم پیش کیا جائے گا زیادہ تر جو ہوگا وہ ان اللہ حضیز ناجیر کے قلب فاطر پر جو اترا ہے وہی وہ ہوگا میرے دوستوں سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ جو ہے نا اور اس کی جتنی اسناد اور روایات ہیں ان کو جمع کر کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ اس حدیث مبارک میں کون سے لفظ صحیح ہیں اور کون سے صحیح نہیں ہیں دوسرے نمبر پر اس حدیث کے معنی پر کلام ہوگا تیسرے نمبر پر الزام تراشی کا رد ہوگا چوتھے نمبر پر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 اب سب سے پہلے یہ احاطہ الفاظ کرتے ہیں روایات اور اسانید پر چلتے ہیں بخاری شریف میں جو اشاخل قطب بعد کتاب اللہ ہے یہ روایت سات مقامات پر آئی ہے امام بخاری کی جو عادت شریف ہے اور ان کا ایک خاص منہج ہے حدیث کو جب تکرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پیش کرتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی تجدید فائدہ ضرور رکھتے ہیں سب سے پہلے یہ حدیث کتاب العلم بخاری میں آئی ہے حدیث کا نمبر ہے 114 خیال رہے کہ سات کی سات روایتیں بخاری میں جو آئی ہیں سب کے راوی صحابی ایک ہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کون؟ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ راوی ہیں ساتوں روایات میں ایک ہی شخصی راوی ہیں اس اب یہاں پر جو لفظ ہے کتاب العلم علم ابن عباس قلع لمبن نبی صلی اللہ وجا قل کتاب اکتب تضلوا کتاب قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غل بہ وائند کتاب اللہ حسب فخونی جبن عباس انی جاتا ہے کلر رضی جاتے بہین رسول اللہ و بہین کتاب ہی صلی اللہ <وسلم> ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ علیہ صلی اللہ کو آخری عجاب میں تکلیف زیادہ ہوگی مرض کی شدت ہوئی درد کی شدت ہوئی آپ نے فرمایا کوئی کتاب لاؤ یعنی کاغذ میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں اس کے بعد تم نے گمراہ نہیں ہونا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درد غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کافی ہے فخت تو وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں وکاتر اللہ کا شرابا ذرا اٹھا کثیر سا ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے اٹھ کر چلے جاؤ میرے پاس شور اور جھگڑا مناسب نہیں ابن عباس سے یہاں فرماتے تھے بہت بڑی مصیبت یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس تحریر کے ارادہ شریف میں حائل ہونا تھا یہ کتاب العلم کی روایت کے الفاظ سنا کر ان کا صاف ترجمہ آپ کو پیش کر دیا ہے اس کے بعد وہی روایت لائے ہیں امام بخاری تین ہزار ترپن تین ہزار ترپن اب ہے کتاب الجہاد وسید اور وہ تھا کتاب العلم یہاں پر اتنا اضافہ ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یوم الخمیس وما یوم الخمیس خمیس کا دن یا وہ عظیم دن تھا ثم ابکا پھر رو پڑے ابن عباس ہتا خا با دم اتنا روئے کہ آپ کے آنسو مبارک سے نیچے پڑی ہوئی کنکریاں ان پر آپ کے آنسو کا رنگ آ گیا یعنی ان پر گر پڑے گیلے ہو گئے فقال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بیماری شریف شدید ہو گئی خمیص والے دن اور وصال شریف ہے آپ کو معلوم ہے پیر والے دن خمیص جمعہ ہفتہ اتوار پیر آگے پھر جن لفظوں میں ذرا تبدیلی ہے اس پر غور کرنا ایتونی میں کتاب اللہ اختب القم کے لن تد ال آبادہ اب یہاں پر آبادہ بھی ہے لن تد ہے وہاں پر تھا لا فتح جاڑو صحابہ میں جھگڑا ہو گیا احل احل بیت میں جھگڑا ہو گیا یعنی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ولا یم بغیر ان دبی تنازع اور نبی کے ہاں جھگڑا مناسب نہیں فرق سمجھنا پھر آگے ہے فقالو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قصد کے سبقت لسانی سے آپ سے کوئی کلام نکلا ہے یہ جو حجرہ کا معنی میں کر رہا ہوں افرادات اور اس نے جو ترجمہ کیا وہ حضر المریباضال کا من غیر قصد یہ حوالہ مالک القصیدہ ہے سب جو راگ پہانی نے لکھا ہے حجر مریض اس وقت کہتے ہیں رب والے جس وقت مریض کے منہ سے بغیر قصد و ارادے کے سبقت لسانی سے بات نکل جائے خیر یہ میں نے ترجمہ اس کے مطابق کیا تو یہاں پر بھائیو ہو تو خالو اللہ ال اللہ علیہ وسلم فرما مجھے آنا جس, کے جس حال میں میں ہوں یہ میرا حال جس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس حال سے بہت اچھا ہے اللہ کیا مطلب میں اس وقت اپنے خدا پاک کے ساتھ واحج میں اور کلام میں مصروف ہوں جانے کا وقت قریب ہے اب تم جس مسئلے کی طرف بلا رہے ہو کہ میں ادھر متوجہ ہو جاؤں اور پھر تمہارا فیصلہ کروں میں اس طرف جانے سے اسی حال میں رہنا اچھا سمجھ رہا ہوں اب میرے بھائی اس دوسری روایت کا پہلی سے اختلاف سمجھیں ادھر یہ آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا پہلے کہ درد تکلیف و حضور پر غالب ہو رہی ہے پھر حضور نے فرمایا ان کو جب جھگڑا پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ مجھ سے حضور کا فرمان ہے یہاں پر حضور کا فرمان کہنے کی بجائے اس کو ایسے لگتا ہے یا تو راوی اپنا یا حضرت ابن عباس کا قول بیان وہ بتا رہا ہے فا خیر خیرو حضر رسول اللہ اس سے پتا چل کہ بغیر قصد کے کلام یہ سارا پچھلا جو ہوا اس کی, اس کی بات ہو رہی ہے جب کہ پچھلی روایت میں یہ چیز نہیں ہے اب یہاں پر غور کرنا یہ اب ذہن میں رکھنا یہاں پر ہزار رسول فقالو یہاں پر عمر کی بات نہیں ہے کسی خاص بندے کی بات نہیں یہ قالو جمع کا سیرا ہے جس کا مطلب ہے وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا اب سب بھی ہو سکتے ہیں بعض بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہے جمع اکیلے کی بات نہیں یہاں فکالا عمر نہیں آیا جب پیچھے عمر کی بات آئی یہ قال عمر غالب وہاں پر یہ لفظ ہے کہ ہزور پر درد و تکلیف غالب ہو گئی وہاں یہ لفظ ہے جہاں ہزارہ آ رہا ہے وہاں پر کالو ہے اور یہاں پر ہزارہ اخبار کے طریقے پر ہے استفام کے طریقے پر نہیں ہزارہ نہیں ہزارہ ہے اب چلتے ہیں اگلی روایت پر یہ روایت ہے اکتیس اٹسٹھ کتاب الجیا بالکل اسی طرح کی ہے باقی فتناز ولاجم بگی نبی ان تنازع فکالو مالہ یہاں جی لفظ یہاں استفامیہ جملہ ہے فکالو وہ بھی عمر نہیں ہے اکیلے سب انہوں نے کہا ہاجارا آپ علیہ صلاح السلام پر سب قاتل لسانی ہو گئی بغیر قصد و سے آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکل رہے ہیں کیا اس کا فہمو پوچھو حضور سے آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ کیا فرما رہے ہیں کیا بغیر قصد کے کیونکہ آواز مبارک تھی ہلکی سی تو سمجھ نہیں پائے کیا یہ بیمار بیماری کی حالت میں جو بغیر کشت کے سبق لسانی سے لفظ نکلتے ہیں یہ وہ لفظ بول رہے ہیں حضور یا کچھ اور مسئلہ ہے پوچھو تو, تو صحیح اس تفہمو. پوچھو کیوں آپ نے فرمایا ضرور نہیں مجھے چھوڑ دو پل دیا خیر میں ماتا رہے اس کا فرق ہے پچھلی میں آیا تھا موڈ نہیں مجھ سے کھڑے ہو جاؤ ادھر ہے ضرور نہیں چھوڑ دو یہ تیسری ہے اب اس کا اور ما قبل والی کا فرق کیا ہوا تو بھائی کہ اس میں ہزارہ خبر ہے اس میں احاجر استفام ہے اور یہ بخاری میں ہجر کا لفظ صرف دو مقام پر آیا ہے ایک وہ ایک یہ سمجھ آ رہی ہے اللہ جانتا ہے علماء نے لکھا کہ یہاں پر صحیح جو لفظ ہے نا وہ اہجر والے ہیں ہجر خبر والے نہیں ہیں ناشیز کا دل یہی کہتا تھا کہ یہ راوی کی کو غلطی ہے جب ایک روایت میں احجر ہے تو اس میں ہجر کیوں آ گیا راوی سے غلطی ہوئی اس نے حمزہ گرا دیا لیکن بھائی یہ تو چشتی دعویٰ ہے تو دعویٰ بغیر دلیل کے تحکم ہوتا ہے دلیل پیش کریں خدا بند قدوس کی مدد آئی اور ناچیز نے فوراً سفیان بن عجینہ سے روایت کرنے والے قبیصہ راوی کو دیکھنا شروع کر دیا جو امام بخاری کے یہاں شیخ ہیں یعنی امام بخاری جن سے روایت لے رہے ہیں تو دیکھا ان کا نام ہے قبیصہ بن عقبہ اب جو ہماری تہذیب الکمال فی اسماع ال رجال امام مزی کی اسما الر رجال پر کتاب ہے راویوں پر اس میں ان کے حالات کو دیکھا دو چار جملے سنا دیتا ہوں <سلام> یا بن معین دنیا اسماور رجال کا مسلم امام فرماتے ہیں قبیسہ تو اصغر منی بے سنت کل تو لہو فما قصہ تو قبی صفی سفیان فقال ابو عبداللہ اللہ نا کثیر الغل امام احمد بن حنبل نے فرمایا قبیصہ راوی غلطیاں بہت کرتا تھا کل تل فخر میں نے یاد کی حضور اس, اس کے علاوہ کچھ ہو اس کے بارے میں فرمایا کان صغیر لا یب چھوٹی عمر کا تھا بات پوری محفوظ نہیں کر سکتا تھا جب سنتا تھا تو بات پوری ضبط نہیں کر سکتا تھا اب امام احمد بن حنبل کا اور قول وہ بن معین ساتھ تھے جس وقت پچھلی بات کہی اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا قبیصہ بن رقبہ جب ان کا ذکر ہوا تو امام احمد نے ذکر ایسے کیا جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں کی اور اس کو کسی کھاتے میں لکھا نہیں ہے اب خود بن معین کا قول ہے قبیصہ کلش ہے اللہ فی حدیثی میں صغیر یہ جرح مفسر ہے وہ نہیں ہے جرح مفسر ہے بن معین نے فرمایا قبیصہ ہر حدیث میں ثقہ اور مضبوط راوی ہے مگر سفیان یعنی بن جانا سفیان بن اجینا کی حدیث میں یہ اس درجے کا قوی نہیں بندہ جس درجے کے قوی لوگ ہوتے ہیں فائنسا میامن ہوا سقیب <وَوَوَسَغِيب> کیونکہ انہوں نے سفیان بن رجینا سے قبیصہ نے اس وقت حدیثیں سنی جس وقت ان کی عمر بہت کم تھی تو پورا ضبط نہیں کر سکتے تھے خدا کی شان بخاری شریف میں یہی روایت جس میں ہزارہ آیا ہزارہ نہیں ہزارہ خبر کی صورت میں آیا قبیصہ بن اقبا یہی اس کو روایت کر رہے ہیں اور سفیان بن رینا سے روایت کر رہے ہیں یہ دیکھیں حدثنا قبیصہ حدثنا ابن النا تو بھائی ہزارہ کا لفظ یہ قبیصہ کی روایت میں ہے اور قبیصہ سفیان بن اجینا میں ضعیف ہے لئی سب القوی کل حد سے حد الحدیث کہیں گے لئی بذاک القوی وہ قوی نہیں جو سیکا ہوتا ہے سفیان بن اجینا کی روایت میں حسن الحدیث ہے سدوق لیکن غلطیاں لگتی ہیں کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے جب سفیاان بن اجین سے حدیثیں لینے لگے تو ضبط نہیں کر سکتے تھے بعد کو عمر چھوٹی تھی اسی چھوٹی عمر کی روایتیں آگے بیان کرنا شروع کر دیں امام بخاری نے متابات میں اس کو رکھا ہے اصول میں نہیں رکھا کیونکہ اصول میں تو آپ کتنی حدیثیں ذکر کر چکے ہیں جن میں یا حضر کا لفظ ہے یا سرے سے حجر ہے ہی نہیں دوسری حدیث پر تبصرہ ہو گیا اور تیسری بھی سنا دی اب چلتے ہیں جناب اللہ اکبر چوتھی پر یہ ہے چوالیس اکتی کتاب المغازی میں اور چوالیس بتیس کتاب المغازی میں دو جگہ اس میں فتنازم بغیبین تنازع فکالو ما شان حجر ما شان حجر <تسحد> یہاں پر بھی اب یہ دو روایتیں ہو ہوگی جن میں استفام آیا تو اس کا مطلب ہے دو فکات کی مخالفت کی کم درجے کے راوی نے جس کا نام قبیصہ ہے اس کے بعد جناب یہ جی آگے جی تہتر چھیاسٹھ یہاں پر ہے کالا عمر ان نبی صلی اللہ وسلم غالبہ حضور پر درد غالب ہو گیا اور تمہارے پاس پرانے مجید ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے وقت تالاف احل البید غور غور کرنا ذرا یہاں <سؤال> پر لفظ کیا ہے اہل <سؤال> البیت آہل بیت نے اختلاف کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے شور شرابہ اٹھا آہل بیت کے اختلاف سے میرے بھائیوں چار سو انتالیس پر بھی اختلاف اہل البیت آیا ہے پانچ سو بہتر پر بھی آیا ہے اور تہتر سو چھیاسٹھ تین مقام پر بیت کا لفظ آیا ہے ہاں دو مقام پر آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا درد غالب ہو گیا تین مقام پر آیا حجر کا لفظ ایک میں خبر کے ساتھ دو میں استفام کے ساتھ یہ الفاظ کا حال تھا ہو گیا اگر کوئی روایت مجھ سے رہ گئی ہے تو انسان ہوا لیکن میں نے نشانات لگائے ہوئے ہیں سب کا میرے بھائیوں حدیث کے تمام الفاظ آپ کے سامنے پیش ہو گئے مسلم شریف کی طرف مگ گیا نہیں دو تین مقام پر اس میں ہے لیکن اس کا استیاب جو ہے نا وہ امام بخاری نے کیا اور امام بخاری کی آپ کو پتا ہے کیا اہمیت اور تو ہے نقل حدیث روایت حدیث میں یہ جو پہلا مرحلہ تھا پورا ہو گیا دوسرا مرحلہ تھا کہ مانے میں چلیں گے کس میں معنی حدیث پہ چلے میرے دوستو پور جائیں جب مانے میں ہم نے گور کیا اس بات پر تمام روایات کا اتفاق ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں اہل بیت سمیت یعنی حضور کے ازواج متحرات وغیرہ سب اہل بیت سمیت مولاری بھی ہوں گے ظاہر بات ان سب حضرات کا اختلاف ہوا تنازع ہوا ان میں سے کسی نے یہ کہا یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور پر درد کا غلبہ ہو گیا وہ روایت جو تھی کہ بغیر قصبے ارادے کے آپ سے بات نکلی ہے خبر والی وہ تو مردود ہوگی شاہ کے مقابلے میں گئی بہت ہی ملعون شخص ہوگا جو اس کو دلیل بنائے اسی وجہ سے ہمارے بہت بڑے امام ابن اثیر جذری انیہایا فی غریب الحدیث میں اسی حدیث شرح میں فرماتے ہیں کالما شانح حجر اختلاف کلام ہوں بے سب مرد پوچھا گیا استفام کے طور پر ہے کیا حضور کا کلام شریف بیماری کی وجہ سے مختلف ہو رہا ہے اللہ سبیر استفام اے حال تغیرہ کلام ہوں کیا آپ کا کلام بدل گیا وخت اللہ تعالی اجل ماں بہ میر مرض جو بیماری تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے کلام شریف بدلا ذرا غور تو کرو کیونکہ حضور سے ایسی بات تو ممکن نہیں کہ کلام شریف ایسے بدلنا شروع ہو جائے اور بے مقصد باتیں نکلنا شروع ہو جائیں یہ تو ممکن نہیں لہذا سمجھو سمجھو کیا ہو رہا ہے آواز مبارک باریک تھی سمجھنے میں نہیں آ رہی تھی تکلیف کی وجہ سے آہستہ آہستہ حضور نے کلام فرمایا تو ساتھ والوں نے کہا جا کہ آپ علیہ السلام بیماری شریف کی حالت میں بلاقاست حبکت لسانی سے یہ بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھو تو صحیح وہاں پر تو ایسی باتیں ممکن نہیں ہیں تو سمجھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے کیا فرما رہے ہیں اے حل تغیرہ کلام ہوں وقت الت من اجلے ماں من ما وہی ہے ولا یوج الخبارن اس کو خبر نہیں بنایا جائے گا فیقون امام فحش اول ہدان یہ فوج یا ہدیان سے بن جائے ول قائل عمر ولا يُذَلُ بِهِ ذلك قائل تھے حضرت عمر ان کا پر کے پر یہ گمان ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات کہیں لہذا اب انہوں نے فرمایا کہ اسا یہی ہے کہ یہ کہنا چاہیے یہ استفام ہے خبر نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے نا چیز نے خبر والی روایت کو سرے سے ہی ضعیف اور غلط ثابت کر دیا ہے امام ابن اثیر جزری وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ولا یو جالو اخبار اس کو خبر نہیں بنائے گا لیکن انہوں نے حدیث پر سند کے لحاظ سے کلام نہیں فرمایا ناچیز مسکین نے سند کے لحاظ سے اس کو غلط ثابت کر دکھایا بات سمجھ جی کہ تو بڑوں سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح احادیث اور روایات میں تو اہل بیت کا آ رہا ہے کالو آ رہا ہے ایسے ایسے الفاظ آ رہے ہیں اور تم تعین حضرت عمر کی کر رہے ہو فقط وہی وہ تھے یہ کہاں سے آئے اگر کوئی کہے کہ آپ کے ابن افیر جذری نے جی لکھا ہے کال عمر ابھی آپ نے عبارت پڑھی ہے والقائل کان عمر تو بھائی یہ ان کا وام ہے ابھی آپ کو دکھا دیا روایات سامنے ہیں اصل چیز دلیل ہوتی ہے روایات سامنے ہیں زیادہ سے زیادہ حضرت عمر سے اتنا آیا غالبہ الوجعو حضور پر بیماری کا غلبہ ہے تکلیف بہت ہو رہی ہے جو باقی الفاظ ہیں وہ تو سب کے متعلق آ رہے ہیں لو کہیں آ رہا ہے کہیں اختلاف آہل البید آ رہا ہے اور حضرت کا غصہ آہل بیت پر نکلنے کی بجائے حضرت عمر پر نکل رہا ہے خیر ہے اسی کو داری کہتے ہو اہل بیت کیا اللہ ایسے ہی سبق دیتے تھے دوسری بات استفام ہے سوال ہے دیکھو پوچھو حضور سے کیا یہ سب قتل لسانی ہے یا حضور کوئی اور واقعات حقیقت میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں معلوم کرو اللہ اکبر تو اس استفا ہے بھائی میں جب کسی سے کہوں ارے بھائی تم نے یہ بات کہی ہے تو پاگل کا بچہ ہوگا جو میرے متعلق کہے اس نے کہا اس نے یہ بات کہی ہے ارے خلوصو اگر تمہیں اتنی عقل نہیں ہے اتنی سمجھ نہیں ہے اتنا شعور نہیں ہے تو خدا کے دین کو ہاتھ نہ لگاؤ اس کو سمجھنے والے جو بیٹھے ہیں ان کے سپرد کر دو جیسا حدیث شریف میں آیا ہے فکیلو ہی فرمایا اگر قرآن کا مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اس کو جاننے والا جو عالم ہے اس کے سپرد کر دو خود اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو لاتک لاتک جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کبی را گنا ہے جواب دو تین روایتیں جن میں اہل بیت کا آیا ان کو کیوں چھوڑ دیا بس جواب دو اس بات کا ایک روایت ضعیف کو کیوں پکڑا اس کے مقابلے میں دو صحیح کو کیوں چھوڑا جن میں استفام کا آیا بڑوے اس کا جواب دیا. اگلی بات کیا نبی سے حالتیں مرض میں سبقت لسانی سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو تنبیہ کرے کہ ایسا نہیں ایسا ہے ہاں نکل سکتی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ یہ سنت ہے بلکہ یہ تو شیعہ کتب بھری پڑی ہیں موٹی بات سنو رسول پر نسیان رسول اکرم کوئی رسول ہو نشان کا لاحق ہونا یہ مذہب ہے یا نہیں آپ علیہ اللہ نے دو رکاتوں پر سلام فرما دیا مشہور روایت ہے حدیث صحابی اٹھتے ہیں یارسول اللہ قسرتی سلا تم نسی تھا نماز چھوٹی ہو گئی یا جناب بول گئے حضور فرماتے ہیں کلو کچھ بھی نہیں تھا نہ چھوٹی نہ بولنا صا بھی ارد کرتے یار سلو کچھ تو ہوا آپ نے تو دو رکھا پڑی ہے آپ نے کھڑے ہو کر پھر چار پڑھائی یہ صحیح صحیح ہے شیعوں کے پاس بھی ہے سب کے پاس اب بات سمجھنا حضور کے عمل میں نسان اور بھول آ سکتی ہے عمل میں بھول آ سکتی ہے زبان پہ نہیں آ سکتی کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ جہلو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ برقرار نہیں رہنے دیتا اگر کوئی بھول ہو جائے گی سمجھ آئے کہ نہیں آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تاجدار دار گوڑا میرے علی رضی اللہ تعالی نے بڑے بڑے بہت بحدی نے یہ بات لکھی خواب شریف دیکھا تھا ہجرت کے متعلق ایک علاقہ تھا حجر کا اور آپ کو دکھایا گیا کہ نخلستان ہے کھجوروں کا علاقہ ہے جہاں میں نے ہجرت کی تو آپ کا خیال شریف حجر کی طرف گیا پھر بعد میں اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی محبوب یہ وہ نہیں تھا یہ مدینہ ہے بتاؤ یہ وہی غالی لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کہتے ہیں جنہوں نے گستاخیوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہوتا ہے ہاں جی میں جانتا ہوں ان کے لفظ کو اور ان کی گستاخیوں اگر کسی نے شیعہ مذہب کی گستاخیاں امبیا کی پڑھنی تو میرا موضوع سنیں شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی سارا ادب کھل جائے گا سب ادب کی کہانی اور جو یہ ایک ظاہری جھوٹی ادب کی عمارت منا رکھی ہے آپ کو اس ادب کی جھوٹی عمارت سے گستاخیوں کے ٹولے کے ٹولے نکلتے نظر آئیں گے ہو ہو ہو ہوئی اہل بیت کافر ہو رہا ہوگا کہیں اتنا اتنا بڑی گستاخیاں کہ حضور کا گھر حضور کے جو آل اولاد ہے کسی نبی میں یہ صلاحیت ہی نہیں کسی رسول میں یہ قابلیت ہی نہیں صلاحیت ہی نہیں استعداد ہی نہیں لیاقت ہی نہیں کہ وہ ح بیت اولاد کی کسی بی بی سے شادی کر لیں مولاری سے شادی ہو سکتی ہے عثمان غنی سے ہو سکتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ سے نہیں ہو سکتی حضرت موسا سے نہیں ہو سکتی حضرت ابراہیم وغیرہ اوپر چلے جاؤ کسی سے نہیں ہو سکتی بھائی لانت ہے ایسے اتنا بڑی بکواس یہ بہار اور انوار میں موجود اور معصومیت کی کہانی ہے. سننا چاہیے اس کے اندر سب یہ آخر کتاب نے بیان کر دی ہے بات کو سمجھنا یہ مذہب ہے ہمارا قطا اشتہادی غیر ارادی اس کا وقوع ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی تم بھی فرما دیتا ہے اس مسئلے پر میری بات سمجھنا اس مسئلے پر یعنی مسئلہ کرتاس پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہاں پر وہی نشیان فلانا کیونکہ یہاں پر تو ہے اگلوں نے تو کہا ہاں کیا ایسا ہے جبکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے ان کا تو سمجھو کیا کہ یہاں نہیں میں مطلق بات کر رہا ہوں الگ کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کا یہ باطل گمان اور فاسد خیال ختم ہو جائے جو کہتے ہیں او گیر ارادی اور سب کا تلسانی سے بات بھائی یہ اچمبے کی بات نہیں ہے اس کا وقوع موجود ہے ہمارا مذہب ہے ماتری دیا کا بیال مسلم سے خطا اجتہادی ہوتی ہے ہمارے امام اعظم ابو حنی فردی اللہ تعالیٰ نے فقہ اکبر میں صاف لکھا کانت میں ذلات سے خطاء یعنی اجتہادی خطائیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہاں اللہ تبالک کو بتا برقرار میں رکھتا وہ آج بھیج دیتا ہے تنبیہ کر دیتا ہے خبردار کر دیتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے بات نہیں سمجھے لیکن مسئلہ کرتاس میں یہاں پر اس عقیدے کی بات مرزبتری ہو رہی کیوں یہاں پر استفام ہے کیا کہہ رہا ہوں اور اگر تم ترجمہ کرتے ہو بہکی بہکی باتیں حجر کا ہزار المریض کا ترجمہ کرتے ہو من اللہ جس طرح تم جاہلا نا ترجمے کرتے ہو حضرت عمر پر الزام دینے کے لیے گھر ہو اور تم کہتے ہو کہ پنجابی جی پھر اب جب انہوں نے گساخی کرنی ہوتی ہے نا گستاخی کریں گے تو حضرت عمر پر الزام آئے گا تو کہتے ہیں جی وہ دیکھو یہ کچے تو نہیں ہے جو بیمار بندہ کچے مارتا ہے یہ وہ تو نہیں ہے حضر المریض کا معنی ہے کہ بغیر قصد اور سبقت لشانی سے بات یہ نکلنا یہ ہونا یہ انسانی عوارض میں سے ہے یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے اس کی کثیر مثالیں دی جا سکتی ہیں امبے علام السلام میرے بھائی ساتھ میاں نے بہت اچھی بات فرمائی کہ السلام آوار انسانی سے پاک نہیں ہوتے رضاء انسانی سے پاک ہوتے رضاء اور جیل ہے اور جیل مثلا تمہیں بیماری لگتی ہے نبیوں کو بھی لگتی ہے تمہیں کمزوری آ گئی ان کو بھی آ گئی تم بڑھے پا پہ آ گئے ان کو بھی بڑھے پا ہوتا کیا نہیں آتا آپ علیہ السلام آخری عمر شریف میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے نفل کیوں پیٹ شریف ذرا قدرے بڑھ گیا تھا اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ذرا جو کمزوری انسان کو لاحق ہوتی وہ بھی آ یہ آوارز ہیں یہ شان کے خلاف نہیں ہوتے سمجھ نہیں آ رہی جن جاہلوں کو اتنا تمیز نہیں وہی وہ بکواسات کرتے اب میرے بھائیوں یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابن عباس بھی فرما رہے ہیں بہت بڑی مصیبت یہی تھا جو یہ لوگ حائل ہو گئے حضور کی اس تحریر اور حضور کے درمیان اور یہ موقع نہ دیا بات سمجھنا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا لاؤ کتاب لاؤ میں کر دیتا ہوں اب دیکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دیکھ دینا کیا چاہتے تھے سمجھ نہیں آ رہی توجہ یہاں پر دو قول ہیں ہمارے مائکرام کے ایک قول یہ ہے کہ حضور احکام لکھ کر دینا چاہتے تھے فتح باری میرے ہاتھ میں وقت ففل مراد بالکتاب فقیل اور ایک قول یہ ہے, ہے کہ آپ علیہ السلام کتاب لکھ کر دینا چاہتے تھے جن میں جس میں احکام منصوص ہوں نس ہوں واضح ہو جائیں اور اختلاف ختم ہو جائے اس پر امام خطوابی نے اعتراض کیا کہ یہ قول صحیح نہیں لگتا <Deep Essential Screen> <French> کیونکہ اگر آپ احکام منصوص فرما کر سارے لکھ دیتے تو, تو اجتحاد کا دروازہ عمر پر بند ہو جاتا جب یہ تو مرضی خدا کے خلاف ہے مرضی خدا رسول دونوں کے خلاف ہے جب مرضی خدا رسول تو اشتہاد کا دروازہ رکھنا چاہتے ہیں کیوں حوادے سے زمانہ لا محدود ہے یہ بھی بات, بات ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمادے سے زمانہ لا محدود ہے تو تمام احکام کی نس یہ تو ممکن ہی نہیں تھی لہذا یہ قول صحیح نہیں ہے اور اس قول کے ساتھ کوئی دلیل بھی نہیں ہے اب جو دلیل والی بات ہے نا قول ہے وہ دیکھیں کیا یہ حضرت امام سفیان بن اجینا کا قول ہے کس کاجینا کا قول ہے جس طرح کے فتح الباری کتاب علم والی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے بال اولا فرمایا حضور لکھ کر جیل دینا چاہتے تھے لو جو خلیفے میرے بعد بنیں گے میں سب کے نام لکھ کر ترتیب سے لکھ دیتا ہوں تمہیں تاکہ بعد میں تمہارے اندر جھگڑا ہی پیدا نہ ہو کہ کون خلیفہ بنے اب یہ جو قول ہے سفیاگ بن روزانہ جیسے محدث کا اس کے ثبوت پر اور اس کے درست اور سواب ہونے پر دلیل صحیح مسلم کی حدیث شریفت فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بخاری میں دو جگہ پر آئی ہے اختصار کے ساتھ لیکن وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کے اندر آئے اب وہ سنیے یہ روایت ہے شکر پڑو حضور نے لکھ کرنا دیا وضاحت آ گئی ابھی فضا ال صاحبہ بکر صدیق مسلم تیس نمبر تئیس ستاسی عنا شا عبا ابا کے پاک فرماتی ہیں آپ علیہ السلّہ السلام نے مجھے فرمایا اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتی تو کتاب تاکہ میں لکھ دوں فنی اخاف ہونا اولا و یا بلّہ من اللہ بکرن میں لکھ کر دے دیتا ہوں مجھے ڈر ہے میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلیفہ بنوں میں لکھ دیتا ہوں اللہ بھی انکار کرتا ہے ابو بکر کے سوا کسی اور کے خلیفہ بننے کا اور ایمان والے سارے بھی انکار کرتے ہیں کتاب لاؤ اپنے باپ کو بلاؤ اپنے بھائی کو بلاؤ میں لکھ کر دے دی دیتا ہوں کہیں کو متمنی تمنا نہ, نہ کرے کہیں کوئی قائل یہ کہے نا انا اناؤلا او, او, او, او, او, او, او عمر میں سے کسی کے دل میں نہ خیال آ جائے عثمان میں سے کسی کے دل میں خیال نہ آ جائے مولا علی میں سے کسی مالا علی کے دل میں خیال نہ آ جائے کسی حضرت زبیر طلحہ جیسے فلا فلاں فلاں فلاں بڑے بڑے لوگ ہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم رسول اکرم کے بعد خلیفہ بنیں گے لہذا میں سب کی تمنا ہوں تمام کی اسلام کے ایسے خیالات ان کو ختم کرنے کے لیے تحریر بنا دیتا ہوں ابو بکر کے ہاتھ اور تیرے بھائی کے ہاتھ میں رہے سب کو دکھا دینا تاکہ اب میرے خلافت کی کوئی نہ سوچے سوائے ابو بکر کے کیوں اللہ کے ہاں بھی ابو بکر خلیفہ ہے ایمان والوں کے ہاں بھی ابو بکر خلیفہ ہے حضرت سفیان بن رینا جیسا امام اور محدث ایسے نہیں کر رہا یہ بات جو انہوں نے قول فرمایا یہ قول یہ بات صحیح حدیث مسلم کے مطابق ہے اللہ کے پاک محبوب نے جو لکھنے کے لیے کاغذ قلم بلایا تھا شکر پڑے شیعہ جس صاحب نے بھی جتنے ادرا بیٹھے تھے انہوں نے اور خود حضور پاک نے اس پر زور نہیں دیا لکھنے لکھوانے پر زور نہیں دیا شکر پڑو اگر لکھ دیتے تو تمہارے اس دعوے کا کیا بنتا کہ محمد کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہے وہ بھڑوے جس چیز نے جس چیز نے تمہیں کچھ بولنے کا موقع دیا ہے اسی کو برا کہہ رہے ہو <سطور> کیا جھڑکنے میں جاتے حضور لکھ دیتے کیا کرتے لیکن اور ماری لکھا ہے آپ علیہ السلام اسلام نے لکھا کیوں نہیں لکھا اس لیے نہیں حکمتیں تو بہت ہیں ایک یہ بھی ہے حضور صاحب فرما دیتے ہی کوئی اختلاف کرتا تو کافر ہو جاتا تو حضور نے امت کو کفر سے بچانے کے لیے ان کے اجتہاد پر بات چھوڑ دی دو مرحلے دو مطلب میرے موضوع کے ختم ہو گئے تیسرا مرحلہ مطلب کیا ہے کہ جو ہم سیدنا فاروق اعظم پر الزام دیا جاتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا لاؤ کاغذ قلم تو فرض ہو گیا اور حضور کے منہ مبارک سے فرض سن کر جو منکر ہوا وہ کافی یہ سارے وہ نہیں کہتے لیکن جو ملوڑی ایسے ایسی بکواسات کرتے ہیں ان کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں جاہل تمہیں اتنا پتا ہے کہ امر کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں جب آپ علیہ الصلاء السلام فرما رہے ہیں یہ تو نہیں کتاب ہے یہ امر کون سا ہے آپ کو معلوم ہے اصول شافعی کی دنیا میں مشہور مستند کتاب جمع الجوامع اصولی امام ابن سبقی ردی اللہ تعالی عنہ کی اور اس پر شرح امام جلال الدین محلی رحم اللہ کی اور پھر ان پر حواشی اس جمع الجوامع پر دیگر شروحات حواشی چھبیس ماہ نے کے لکھتے ہیں کتنے کہ امر کے چھبیس ماہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک مانا ارشاد ہے ارشاد کا لوگوں مانا ہوتا ہے رابری کرم اصلی مانا ہوتا ہے رابری پر اب میں ان کتابوں سے آگے پڑھتا ہوں کس میں رابری کرنا یہ میرے <سلام> سامنے ہے وال مثال پیش فرمائی جلال محلی نے وسطہ د شہید مر رجال کو اپنے مردوں سے گواہ بناؤ اے مسلمانوں اپنے معاملے پر ول مسلحت ہے فرق بیان فرما رہے ہیں ندب اور ارشاد کا ول مسلحت افی ہے دنیا ارشاد میں جو امر ارشادی ہوتا ہے اس میں مسلاحت دنیوی ہوتی ہے دینی نہیں ہوتی جبکہ کہ دینی ہوتی ہے اگرچہ کبھی دنیوی بھی ہوتی ہے یہ کون فرما رہے ہیں شیخ حسن شہ تار حسنت تار محشی وہ فرما رہے ہیں اے فلا ثواب افی ہے جو عامر شادی ہوتا ہے اس پر چلنے میں ثواب نہیں ہوتا فین کوسے بہل امتسال ہاں اگر اس سے اللہ رسول کے امر پر چلنا مقصود ہو اور ثواب لینا مقصود ہو تو پھر نیت کی وجہ سے ثواب ہو جاتا ہے لیا کل امر خورجن یہ امر خورجی ہے امر کی وجہ سے نہیں ہے تو اب فرق ہو گیا ندب کا اور ارشاد کا امر ندبی ہو تو اس میں سواب مقصود ہوگا امر ارشادی ہو تو اس میں صرف تمہاری دنیا کو بہتر بنانا مقصود ہوگا لاکل لی امر خارجن یہ امر خارجی ہے امر کی وجہ سے نہیں ہے تو اب فرق ہو گیا ندب کا اور ارشاد کا امر ندبی ہو تو اس میں ثواب مقصود ہوگا امر ارشادی ہو تو اس میں صرف تمہاری دنیا کو بہتر بنانا مقصود ہوگا لہذا چلو گے نیت کے ساتھ تو ثواب پاؤ گے نیت کے بغیر چلو گے تو دنیا بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا اگرچہ ضوابط نہ ہو یہی چیز نور الانوار کے حاشیہ میں مولانا علامہ عبدالحلیم الحلیم لکھنوی رحم اللہ سوڑا معنے امر کے لکھ کر ارشاد اور ندم اور تعدیب کا فرق وہ بھی لکھ رہے ہیں امر کی بات میں جو یہی فرق آپ کو بیان دیا اب ہمارے امام ابن حجر اصکلانی فتح الباری والے قرطبی وغیرہ یعنی ابوالعباس قرطبی وغیرہ حوالے سے لکھ رہے امرا امر حق الم امر الال لیکن غہر اللہ تعالیٰ فكره هو ان يكلفوهم من ذلك ما يشق عليه في تلك الحاله مستحضرهم قوله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى تبيانا لكل شيء ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله وظهر لطائفه اخرى ان الاولا ان ما فيما فيه من امتثال امره وما يسر من زياده الايضاح ودل امره لهم بالقيام على ان امره الاول كان على الاختيار ولهذا عاش بعد ذلك اياما ولم يعاود امرهم بذلك ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم لانه لم يترك التبليغ من خالف وقد كان الصحابه بل امر بات سمجھنا صاحب فتح الباری کتاب العلم والی حدیث کے تحت شرح لکھتے ہوئے ابو العباس قرتبی اور وغیرہ سے لکھتے ہیں فرمایا کہ یہ جو امر شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جاؤ کتاب لاؤ یہ امر ارشاد کے لیے اور اس کی تائید سفیان بنو جائے نا پر معائشہ کی اس حدیث سے مسلم سے ہوتی ہے کہ حضور نے فرم لکھنا چاہتے تھے خلیفوں کے نام اب خلیفوں کے نام لکھنا اس میں تمہاری دنیاوی صرف مصلحت تھی اللہ اکبر تاکہ جھگڑے سے بچ جائے اتنا بات تھی یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا حکم وجوب کے لیے نہیں تھا ارشاد کے لیے تھا وجوب کے لیے کیوں نہیں تھا اگر وجوب کے لیے ہوتا تو اللہ کے محبوب یہ جمرات کا مسئلہ ہے خمیز کا خمیز کے بعد جمعہ کا دن شریف ہے ہفتہ کا دن شریف ہے اتوار کا دن شریف ہے پیر شریف کو بھی سال شریف ہوا اتنے دن آپ علیہ اللہ سولہ حیات ظاہری مبارک کے ساتھ زندہ رہے تو آپ نے معدت کیوں نہ فرمائی آپ نے دوبارہ کیوں نہیں فرمایا چلو تمہارے با کال عمر رکاوٹ بنے تمہاری ادھر ادھر تو ہو گے چاہے ہوئے ہوں گے نا آخر کبھی گھر میں گئے ہوں گے ہر وقت چار دن پورے حضور کے سرانے مبارک یا چار پانچ مبارک کے ساتھ کھڑے نہیں رہے ہوں گے ادھر ادھر ہوئے ہوں گے تو بیت سے فرماتے لاؤ میں لکھ دوں جب حضور نے پھر دوبارہ قلم دبا طلب نہیں فرمایا تو آپ کا یہ عمل شریف بتا رہا ہے یہ امر ارشاد کا ہے وجوب کا نہیں اگر وجوب کا ہوتا تو جو واجب بات ہو امت کے لیے وہ رسول سے چھوڑنا ممکن نہیں ہے <laughs> بڑی زبردست بات لکھی جب آپ علیہ السلام السلام اسلام لائے باہر سمجھنا عمر مخالف بن کر آ رہا ہے مقابلے میں جب عمر اور عمر جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ مخالف بن کر آ رہے ہیں حضور کے مقابلے میں اس وقت تو آپ کا قدم پی پیچھے نہیں ہٹا وہ بڑھوے آج ہٹنا تھا چلو تو معلوم ہوا یہ امر شاد کا تھا اختیار کا تھا وجوب اور لزوم والا امر نہیں تھا اسی وجہ سے آپ علیہ اللہ نے اس عمل پر زور نہیں دیا اگر آپ حضور زور دیتے تو کس کی جرت تھی سامنے رکنے کی اڑنے کی اگر کوئی رکتا اڑتا یا خدا خرک کر دیتا اس کو یا خود صحابہ قتل کر دیتے اور بڑوے تم تو سمجھتے ہو کہ علی سب کچھ ہے تو مولا علی اٹھ کر مار دیتے اور اگر تم کہتے ہو کہ ایسے موقع پر رسول نے بھی تقیہ کر لیا اور علی نے بھی تقیہ کر لیا تو پھر صاف کہو سارا اسلام ہی غلط ہے یہ تقیہ کی پیداوار ہے بے وقوف دوست دانا دشمن سے بدتر ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی کیا کام ہے عمر پاک نے قرآن مجید یہاں پڑھا اور قرآن مجید کے متعلق حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اگر پچیس سال کی رسول کی محنت تو پچیس سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مشقت اور اللہ کی طرف سے پچیس سالہ وہ کی نگرانی کتاب خدا کی کتاب کی تکمیل اگر یہ امت کو ہدایت پر نہیں رکھ سکتی تھی خدا کی پچیس سالہ کتاب قورن رسول اللہ کی رسالت والی پچیس سالہ زندگی آپ کی ہر ہر قدم شب و روز کی ہدایتیں ارشادات अगर ये उम्मत को हिदायत पर नहीं रख सकते थे तो अरे भड़वे एक लफ्ज या एक जुमला या चंद जुमले वो भी हिदायत पर रखे मुमकिन नहीं اور اگر کوئی بھڑوا کہے حضور تو فرما رہے ہیں ہرگیز گمراہ نہیں ہو گے وہ بھڑوا تمہیں تمیز نہیں ہے امر ارشاد کا ہے اور دلالت فل امور دنیاویہ ہے جس کا مطلب ہے لکھ دوں گا دنیاوی دنیاوی کاموں میں نہیں گمراہ ہو گے اور یہ لڑائی جھگڑا تمہارا نہیں ہوگا دین کی گمراہی ہدایت کی بات نہیں اگر دین امر ہوتا وجوب کے لیے اگر دینی مسئلہ ہوتا اور پھر گمراہی وغیرہ ہوتی دین سے متعلق تو ناممکن تھا کہ رسول تاہر نہ کرتے اور پھر یہ اعتراض اسلام پر اٹھے گا کہ رسول کی پچیس سالہ زندگی نے امت کو ہدایت دینے کی ضمانت نہیں اٹھائی وہ ہمارا اعتراض ہے ان پر یہ جواب دے دیں میں شکست مت مان لیکن اعتراض کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے حضرت صاحب حضرت کبیر کا یہاں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ طلب کیا اور بار بار نہ کیا اس میں اصل میں یہ بات حکمت ہے کہ اللہ کے محبوب کا لکھ کر دینا مقصود نہیں تھا اللہ کے محبوب اتمام حجت کے طور پر امت کے منہ سے یہ لفظ سننا چاہتے تھے ہمیں آپ نے جو کچھ دیا وہ کافی ہے آپ کا یہ مقصد لکھوانا لکھنا نہیں تھا آپ کا مقصد یہ تھا میں یہ بات کروں اور میں جا رہا ہوں دنیا سے یہ سب گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنا دین تمام کر کے ان کو دے دیا لہذا عمر کے منہ سے جب سنا وہ کہہ رہے ہیں ہسب کتاب اللہ تو اللہ کے محبوب خوش ہو چپ ہو گئے سمجھ گئے یہ سب اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کا دین پچیس سال میں جو دیا ہے وہی کافی ہے آگے کسی کی ضرورت نہیں کیا بات جی رسولوں کی خواہش ہوتی ہے کیوں امت رسول کی ہوتی ہے گواہ امت رسول کی گواہ ہوتی ہے کیا مت کرو خدا ان سے پوچھے گا ہمارے رسول نے تمہیں دین دیا تھا کوئی بات چھپائی تو نہیں تھی امت کہے گی جی اب رسولوں کی تبلیغ اور دعوت اس پر یہ شہادت تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نبیوں کی حجت تمام ہو جائے گی جو اس کا قانون پورا ہو جائے گا بات نہیں سمجھے یہی قانون پورا کروانے مقصود تھا اور حدیث کے کوئی لفظ ایسے نہیں جو صحیح صنعت میں آئے ہوں اور اس بات کا اس بات کا عبار انکار کرتے ہوں کوئی الفاظ نہیں ہے ایسے اب ہمارا سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بڑوے رسول دین لکھ کر دینا چاہتے تھے عمر رکاوٹ بن گیا خدا رسول کے مقابلے میں آ گیا اب ہمارا اعتراض ہے بڑوے ساری زندگی سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ جواب دے دوگے تو میں شکست مان لوں گا سوال کیا ہے او ہو ہو یہ بتاؤ پچیس سال کی زندگی میں عمر خدا رسول کے مقابلے میں آیا ڈر کے مارے جس جس طرح بھی ہے عمر کو خدا رسول کے پیچھے چلنا پڑا اور اگر مقابلے میں آتا تو کیا خدا رسول عمر کے سامنے آجز تھے لانت ہے تم پر ادھر خدا کہتے ہو ادھر رسول کہتے ہو اور پھر آجز کہتے ہو شرم تو کرو اب میرا سوال ہے بتاؤ کھڑی خمیس والے دن اور پھر چار دن میں اگر عمر نے رکاوٹ ڈال دی تو بتاؤ خدا رسول عمر کے سامنے آجز ہو کر اپنے دین سے پیچھے ہٹ گئے تمہارے مذہب کے مطابق تو بتاؤ لنتیو تمہارے عقیدے میں خدا رسول کیا بنے اسلام کیا بنا اگر آج کے دن آخری دن رسول ڈر کے مارے عمر سے پیچھے ہٹ گئے اپنے دین سے تو بتاؤ اگر تمہیں کوئی کافر کہے پچیس سال میں بھی رسول نے دین عمر کی مرضی کا دیا ہے خدا نے بھی عمر کی مرضی کا دیا ہے اور ڈر کے مارے یہ عمر کا دین ہے خدا رسول کا دین ہی نہیں ہے بڑے کیا جواب دو گے افسوس ہے پچیس سال میں علی کامنا آئے رسول کے کام نہ آئے خدا کے کام نہ آئے خدا بھی کمزور ہو گیا رسول بھی کمزور ہو گیا علی بھی کمزور ہو گیا بیت بھی کمزور ہو گئے سارے کمزور ف... ہو گئے شیو ف... پھر صاف کہو جو اسلام ہے وہ خدا رسول کا نہیں عمر کا بنایا ہوا ہے خدا بھی دبتر آئے عمر کے سامنے رسول بھی دبترا ہے علی بھی دبترا ہے یہ سب دب کر چپ کر گئے کہتے خدا ہو شرم کرو خدا سے بھی تبیا خدا سے بھی تقیہ کے بوقو کے قائل ہو کیا تقیہ تمہارے نزدیک تو نہیں ہے کہ خدا بھی کے مارے چپ کر گیا عمر کے آگے؟ عمر جو مرضی کرتا رہا یہ رسول کا دین نہیں بنایا خدا نے نہیں بنایا رسول نے نہیں دیا عمر نے دیا ہے تمہارا مذہب تو یہ بنتا ہے ظاہر بات ہے اگر یہ تین چار دن میں عمر کی چلتی رہی تو پھر پچیس سال میں بھی عمر کی چلتی رہی جو اتنا بات نہ سوچے بڑوے سارے دن سے تمہارا تو اٹھ گیا ختم اور پر اصلاف پر زبان کھولنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے قرآن بھی گیا شاید تم تو کہتے ہو قرآن انہوں نے گھٹ کر دیا علی پورا نہ دے سکے انہوں نے گھٹ کر دیا علی پورا نہ دے سکے رسول خدا سب تک یہ کہ مارے مر کے آگے چپ کیا کرتا ہے خدا بھی ڈرتا ہے نا ان کا خدا بھی ڈرتا ہے کیوں یہ سمجھتے ہیں علی ڈرتا ہے اور علی خدا ہے یا خدا سے بڑا ہے؟ تو پھر خدا بھی ڈرتا ہے جب علی ڈرتا ہے علی تقریبا تو خدا کیا کرتا ہے مسلمان ہو نہ قرآن رہا شی مذہب کے پیچھے چلتے ہو نہ قرآن رہا ان کے اعتراض کو دیکھتے ہو نا قرآن رہا نہ کچھ رہا نا اب ہمارا جواب سوال ہے دو جواب اسلام ثابت کرو قرآن ثابت کرو تم پر اعتراض ہے کہ یہ جو کچھ ہے عمر کے خوف سے عمر کے پیچھے لگ کر بنایا گیا ہے جس طرح آج اسلام سے جو ایک بات لکھنی تھی اس سے تمہارے طریقے قول کے مطابق عمر رکاوٹ بنے سب کو چھوڑ دیا گیا سب سے انحراف کر لیا گیا اس بات تو پھر اس بات سمجھو اب ہمارا سوال ہے کافروں کی طرف سے یہ سوال سمجھنا اور وہ سوال کرتے ہیں مت کسی خیال میں بیٹھ رہے ہو آہ. اب ان کا سوال ہے کہ نہ تمہارا خدا نہ تمہارا رسول کسی کام کا نہ تمہارا دین کسی کام کا نہ تمہارا قرآن کسی کام کا یہ سارا کچھ ایک عمر کے خوف خطرے سے بنایا گیا ہے بہت جواب دو اب تمہارے ہاتھ میں سوائے چھنکنے کے کچھ رہ گیا ہو تو پھر بتانا ورنہ سمجھ لو اگر اپنا اسلام بچانا چاہتے ہو اگر اسلام کو کچھ مانتے ہو اور اس کو بچانا چاہتے ہو اگر قرآن کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو رسول کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو خدا کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو, ہو،, بچانا چاہتے ہو، تو ایک ہی صورت ہے سنت بن جاؤ اور کوئی صورت نہیں ہے حدیث کرداس پر تب کہتے ہیں عربی میں کاغل تھا. تو کیونکہ حضور نے کاغل مگر مبارک مانگا تھا تو اس وجہ سے اس کو حدیث کرتا کہتے ہیں یعنی کاغذ والی حدیث اس پر یہ نا چیز کا تبصرہ ہے الحمد للہ تعالی میرا چیلنج ہے دنیا پوری میں جہاں پر مخالف ہے اس کا جواب رد کر دے بس رد کر دے ٹر, ٹر اور بات ہے شور شغب لغت اور بات ہے بک بک کرنا اور بات ہے اور علم کا توڑ اور جواب علم سے دینا یہ اور بات ہے اگر ہمارا علم کا طور جواب کوئی بندہ اگر علم سے دے گا تو میں اپنے آپ کو شکست خوردہ قرار دوں گا یہ میرا چیلنج ہے اللہ حجاللہ شاہ ہمیں طریق حق پر رہنے مرنے اور اہل حق کے قدموں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا دعوان الحمدللہ رب اللہ